بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الحمد للہ کاسول اجنحتی مسن وثلاث صب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 ہَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَضْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو وَإن فقد كذبت رسل من قبلك اللہ ترجع الأمور اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں چھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھکلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرے کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں یا ایوہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرونکم الحیات الدنيا ولا یغرونکم باللہ الغروب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 اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرُ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 بس اے نبی خامخا تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر کم و افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُفِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا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 تزیال افاد کلیم بولا ملدی نو نسل می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 بھو مل جم خرح پریتو نیتو نتھی مل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 تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کہا کے مالک بھی نہیں ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم خوبی انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا الناس انتم الفقراء الف اللہ اللہ هو الغنی الحمی لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے ویأت بخلق جدید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 ومن فإنما لنفسه وإلى المصير کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی لدہ ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا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 يُسْمِعُ ملوہ يَشَاءُ وَمَا میں آئل قبو اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو انسل کبل شکتی بشی ادی او وہ ان خلاطین ندی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 اَخْرَجْنَا بِهِ سَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيبٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم ترہ ترہ کے پھل نکال لاتے ہیں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 نلینو لن تبور سیو والو لوشیم من فضله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 نل کتنا مدینہ والم سمپ تصدو مل خوات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 جدنی ادو نو حل ن فی ہمیس ملبیو لو سم فی ہری وکالزن لف ال احلدام فولی مسو الم سن فی ہروب ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں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 اورن مدھیم فَمَا مل می نو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 ہُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا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 شرکل دونوں میلونی أَمْ مد خل پو مملم شو شم کی تم على دئی ن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 کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھان سے دیے جا رہے ہیں ان اللہ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 بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے کو سمو بل جہد اہم ندی اللہ خون احدل الْأُمَمِ فَلَمَّا اہم ندی نورا اسلو سی والی پل مکو سی ال بھی اہ پہلو نل سل الی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 اشد منهم قوة وما كان ليعجزه من ہوں کن جز ہوں والا فل انہوں کے ناری منقیا کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں؟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 ولكن ولكن إلى أجل مسمى فَإِذَا انجلیم مسند سید ججروم كَانَ بدی بسو